نحمده ونصليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحجي أن يضعب مثلا ما بعوذة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم بے شک اللہ اس سے پتا نہیں کرماتا مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایماندار وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے اللہ بتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بتروں کو سدایت فرماتا ہے اس آیت سے پہلے اور آیات گزری جن میں اللہ رب العصت نے قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ قرآن قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں اگر تمہیں سرا بھی شک اور شبہ ہے تو قرآن جیسی ایک کوئی صورت بنا لاؤ تو وہ ایسا نہ کر سکے پھر قرآن کے ماننے والوں کی جزا اور قرآن کو ماننے والوں کے نام اور اکرام بیان فرمائے گئے اور اس کے بعد پھر قرآن پر جو ایمان نہ لائے قرآن کو نہ مانا ان کی سزا بھی تذکرہ ہوا قرآن کریم نے جو چیلنج کیا تھا ان لوگوں کو کہ جو قرآن پر من جانب اللہ ہونے کے اعتبار سے یقین نہیں رکھتے تھے انہوں نے اس بارے میں کوششیں کی اپنے بڑے بڑے فضالات اور بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے پھولوا اور شعرا کو جمع کیا ان کی کمیٹیاں تشکیل دی اور انہوں نے سر جوڑ کر اس کے لیے کوششیں کامیاب نہیں ہو سکے اور ایک شخص جو چھوٹا مدع نبوت تھا مسلمہ کا اس نے اپنے ذہن سے کچھ صورتیں گھڑی اور ان کو گھڑ کر اپنے ان لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا لیکن وہ کیسی صورتیں اس نے بنائی کہ خود جب اس کے لوگوں نے ان گھڑی ہوئی بنی ہوئی عبادتوں کو سنا تو سن کر ہا لگانے لگے اور کہا کہ یہ کیا کلام بنایا بعدوں نے اس طرح کی بھی عبادات جوڑی جن, جن میں نہ کوئی رب تھا نہ کوئی اس میں کوئی مضمون بیان ہو رہا تھا اور نہ کوئی اس میں کسی قسم کی خبر اور اس طرح کی باتیں بنا کر پیش کی الفیل و ملفیل ومادرا کم الفیل تو یہ اس باتیں بنا کر پیش کی جن میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ مضمون کا یا کسی بات کا یا کسی ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کہ جس سے لوگوں کو کچھ بات معلوم ہو کوئی حکم معلوم ہو کوئی واقعہ کوئی قصہ معلوم ہو تو اس طرح کی جب باتیں ہوئی اور اس طرح کے کلام بے جوڑ اور بے جو ہے ربط کے پیش کیے گئے خود ان کے جو ہے وہ جاننے والوں نے اور اربیت پر مہارت رکھنے والوں نے سن کر جب انہیں رد کر دیا تو پھر یعنی سرکاری عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تک جو ہے ان کو پیش نہ کیا جا سکا یا آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو تبرائی رفضی موجود ہیں تو انہوں نے بھی جو ہے یہ کہا کہ قرآن کریم میں جو ہے بہت سی صورتیں تھیں وہ حذف کر دیں اور انہوں نے جو ہے اس بات کا پروتھگنڈا بھی کیا اپنے طور پر کہ دیکھو قرآن میں سورہ حسنین اور سورہ فاطمہ جو ہے یہ نکال دی گئی اب اپنے طور پر یہ باتیں لکھ تو نہیں لیکن عام المسلمین اور عوام الناس کے سامنے اپنی جو ہے بے غیرتی کے سبب جو پیش نہیں کر سکے کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں اور انہوں نے اس بارے میں جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے لیکن ہر ایک کے سامنے اور الل اعلان اور کلم کھلا جو ہے وہ ان باتوں کو پیش نہیں کرتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ لوگ جو ہیں ان کی ہجو کریں گے لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اس وجہ سے پیش نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال قرآن کریم کا اپنا چیلنج اپنی جگہ پر موجود لیکن تمام کے تمام اس سے آجز اور بے بس ہو گئے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب باطل آجز آ جاتا ہے اور اس سے کوئی بات نہیں بن پڑتی ہے تو وہ پھر طرح طرح کے وہم اور طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان افاد مکہ نے بھی یہی کیا اور قرآن کے منکرین نے بھی یہی چال چلی اور یہی مکر کا راستہ اختیار کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ قرآن کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے کہ اس میں تو جو ہے مکڑی اور مچھر کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ اگر قرآن کی کتاب ہے تو اس جیسی کتاب میں ایسی چھوٹی چھوٹی مخلوق اور ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے جب اللہ نے بدھ پرستوں کے بتوں کو طالبان کبوت مکڑی سے اور اس کے جالے سے مثال دی اور یہ کہاوت بیان کی تو انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی تو اللہ رب العزت نے اس رات میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ترک نہیں فرماتا اس طرح کہ وہ مثال بیان نہ کرے وہ مثال بیان کرنا ترک نہیں فرمائے گا وہ مثال بیان فرمائے گا اور خا ہو مچھر ہی کی مثال کیوں نہ ہو یا اس سے بڑی یا اس سے کم حقیر چیزوں کی مثال ہی کیوں نہ بیان فرمائے تو یہ مثال صرف اور صرف مضمون اور ایسی بات ہو کہ جو معقول ہوتی ہے محسوس نہیں ہوتی ہے اس کی وضاحت کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے اور مثال سے وہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے تو مثال کا مقصد تو صرف اور صرف یہ ہے کہ بات سننے والوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور ذہن نشین ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں جو ہے مثالیں بیان فرمائی بری بات تو وہ ہوتی ہے کہ جو فوش ہو جھوٹی ہو گندی ہو تو ایسی باتوں کا بیان کرنا اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں ایسی باتوں کا ذکر نہیں ہوا لیکن جہاں تک مثال کا تعلق ہے اور کہاوتوں اور امثال کا معاملہ ہے تو ان کی جو ہے صورت اور ان کی جو ہے وہ یعنی سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ جیسے کہ یوں سمجھ لیں آپ ہوتا ہے اب چراغ جو ہے چاہے وہ سونے کا بنا ہوا اور چاہے جو ہے وہ چاندی کا بنا ہوا اور چاہے جو ہے وہ کسی اور گھاگ کا یا کسی اور چیز کا یا مٹی ہی کا کیوں نہ بنا ہو لیکن ہر چراغ سے روشنی جو نکلتی ہے وہ یکساں ہوتی ہے روشنی جو ہوتی ہے وہ بالکل برابر ہوتی ہے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جناب سونے کے چراغ کی روشنی کچھ اور ہے اور چاندی کے چراغ کی روشنی کچھ اور ہے مٹی کے چراغ کی روشنی کچھ اور ہے ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ہے لیکن سب, سب یہ جانتے ہیں کہ چراغ چراغ ہی اس کی روشنی یکتا ہوتی ہے تو اب بڑی چیزوں کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مثال بیان فرماتے ہیں چھوٹی چیزوں کے لیے چھوٹی مثال بیان فرماتے ہیں تو مثال کا مقصد بتلا دیا گیا کہ مثال دینے کا اور کہاوت بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطبین کو سننے والوں کو سامعین کو بات اچھی طرح جو ہے واضح ہو جائے اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اس لیے جو ہے مثال بیان کی جاتی ہے اور مثال کی حیثیت اور حقیقت تو یہ ہے کہ بارش کے پانی کی طرح ہوتی ہے یا پانی ہی کی طرح آپ سمجھ لیں کہ اگر یہی پانی کھاری زمین میں جس میں کھارا پن ہو وہاں پر اگر یہ پانی پہنچے یا بارش جو ہے ایسی زمین پر ہو کہ جس میں کھارا پن ہے شور ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس زمین میں اس پانی سے اس بارش کے پانی سے اور دوسرے پانی سے سوائے کاٹے کے اور بغیر کسی یعنی ایسے پودوں کے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایسے جو ہے پودے اور کانٹے جو ہے وہاں پر اگ جائیں گے لیکن اگر یہی پانی اور یہ بارش اگر اچھی زمین میں ہوتی ہے تو پھر وہاں اس زمین میں گلاب بھی پیدا ہوتا ہے چمبیلی بھی پیدا ہوتا ہے موتیا بھی ہوتا ہے اور طرح طرح کے پھل اور میوے اور خوشبو کے جو ہے وہ پودے وہاں پر اگاتے ہیں تو یہ بارش اور پانی کا اس نہیں ہوتا ہے. بلکہ یہ زمین کا ہوتا ہے کہ زمین جیسی ہوگی تو ویسا ہی جو ہے اس کے اندر پودا اگے گا اور یہ پانی جو ہے پودا اگائے گا تو پانی میں کوئی قصور نہیں پانی میں کوئی خرابی نہیں بلکہ جو ہے یہ تو زمین کا زمین کی خرابی ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن قریب میں جو مثالیں بیان فرمائیں تو جو بے ایمان تھے ان کی بے ایمانی اور جو صاحبان ایمان تھے ان کا ایمان بڑھ گیا تو یہ قصور جو ہے مثالوں کا نہیں ہے بلکہ یہ دلوں کا قصور ہے مسلمانوں نے جب یہ مثالیں سنی تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کابروں نے جب یہ مثالیں سنی تو ان کا کفر اور شدت اختیار کر گیا تو یہ قصور جو ہے صرف دلوں کا ہے اور یہ قصور جو ہے صرف سوچ اور سمجھ کا ہے تو جنہوں نے ایمانی نظر سے دیکھا تو ان کے ایمان تازہ ہو گئے ان کے ایمان اور پختہ ہو گئے لیکن جنہیں جو ہے وہ اہم دل میں جو ہے وہ کفر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جن کے دلوں میں کفر جو ہے وہ بھرا ہوا تھا انہوں نے ان مثالوں پر نظر ڈالی تو انہوں نے جو ہے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی کوئی جسے کلام اجازی ہے کہ جس میں جو ہے مچھر کی مثال بیان ہو رہی ہے جس میں جو ہے وہ مکڑی کی مثال بیان ہو رہی ہے جس میں جو ہے معمولی معمولی اور حتیث حتیب جو ہے وہ چیزوں کی اور خصیص چیزوں کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ اتنا بڑا تو کیا اس کا کلام جو ہے ایسی خسیط چیزوں پر مشتمل ہوگا لیکن ان بدبختوں نے یہ نہیں جانا اور اس میں اس اس حوالے سے اور اس اعتبار سے غور نہیں کیا کہ ان کا مقصد جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ سمجھانا اور ذہن کے قریب جو ہے بات کو کرنا ہے تو اب چاہے وہ چھوٹی چیز کی مثال ہو اور چاہے جو ہے وہ بڑی چیز کی مثال ہو مقصد تو جو ہے وضاحت ہے اور وضاحت جو ہے وہ اس سے ہو جاتی ہے تو اب اس قائض سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بدکاروں کے سامنے جو ہے واضح کرنے سے انہیں نصیحت جو وہ حاصل نہیں ہوتی ہے اسی لیے بزرگاندین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے دلیلوں سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا فضل ہو جائے تو اللہ کے فضل کی بدولت جو ہے ہدایت مل سکتی ہے ورنہ لاکھ جو ہے وہ قرآن پڑھ کر سنائے جائیں اور لاکھ حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں وہ کے وہی رہتے ہیں تو یہ جو ہے قرآن کا یا و تذکیر کا اور نصیحت اور اور بیان کا قصور نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ دلوں کا فطور ہے اور اسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ صاحب قرآن علیہ السلام کا بھی ہے اور وہ اس طرح سے کہ دیکھیں قرآن کریم پر نظر ڈالنے والے جو وہ دو طرح کے دو طرح کی نظر قرآن پر جو ہے وہ ڈالی ہے دو طرح سے جو ہے قرآن کو دیکھا ہے ایک تو نظر وہ ہے کہ جو صاحب ایمان کی ہے اور ایک نظر وہ ہے جو کافر کی ہے ایک نظر وہ ہے کہ جس میں اعتراض ہے تو جو ایمانی نظر رکھتا ہے تو اس کا تو ایمان اور بڑھتا ہے اس کو اور ہدایت نصیب ہوتی ہے لیکن اگر اعتراض کی نظر کوئی ڈالتا ہے تو اس کو بجائے ہدایت کے اور جو ہے گمراہی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ قرآن کا قصور نہیں بلکہ یہ نظر کا قصور ہے کہ نظر جو قرآن پر ڈالی نظر ڈالنے والے نے وہ اعتراض سامنے رکھ کو بنیاد بنا کر اعتراض کرنے کے لیے جو ہے کو دیکھا تو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور جب نظر صدیق پڑی اور صدیق کی نظر جن لوگوں نے ڈالی تو وہ صحابی بن گئے اور جنہوں نے ابو ابو جہل جیسی نظر ڈالی تو وہ تابوت اور وہ آزادی بن گئے اسی طرح سے جس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ نظروں میں کتنا فرق ہوتا ہے ایک تو ماں ہے جو اپنے بچے کو نظر ڈالتی ہے اس کی نظر میں کچھ اور بات ہوتی ہیں کچھ اور تاثیر ہوتی ہے اور ایک ڈائن بھی ہوتی ہے وہ بھی بچے پر نظر ڈالتی ہے لیکن اس کی نظر میں کچھ اور فرق ہوتا ہے تو یہ فرق ہے نظروں کا چیز کا فرق نہیں چیز تو ایک ہی ہے قرآن کریم تو ایک ہی ہے اسی قرآن سے لوگوں نے ہدایت پائی اور اسی قرآن سے وہ گمراہ بھی ہوئے تو یہ قرآن پر اصول نہیں بلکہ قرآن پر نظر ڈالوں ڈالنے والوں کا है ہے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو ایسی نظر عطا فرمائیں کہ جس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہمارے ایمان میں چلی جائے